بابا بلند زور سے دور پاک پڑے السلام کو یا نبی اللہ با بھائی باہ بہت تیز آباد ہے آپ لوگوں کی تو اب دیکھتے ہیں آپ کون زور سے پڑتا ہے جی مدنی چینل کے نادین یہاں پر جو موجود مدنی منع ہیں وہ تو بہت زور سے دور پاک پڑھ رہے ہیں اور جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مدنی منع مدنی منی آپ لوگ زور سے پڑھ رہے ہیں آج کا سلسلہ آپ ملاحدہ فرمائیں انشاءاللہ شاء مدینہ مدینہ ہو جائے گا کیونکہ اب سے کچھ دیر کے بعد آمد ہوگی ہمارے نگران شورا کی اور پھر تشریف لائیں گے آپ کے اور ہمارے پیر و مرشید یعنی ہمارے باپا جانی تمام مدنی منوں اور مدنی مننیوں کو عید مبارک جی <تصفح> ہاں جب کوئی ہمیں کہے عید مبارک تو ہم جواب میں کیا کہیں گے <تصفح> <تصفح> <تصفح> کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے عید مبارک تو آپ بھی کہہ رہے ہیں عید مبارک اس کو کہیں خیر مبارک خیر کے ساتھ عید ہو <تصفح> صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ماشاءاللہ تمام مدنی منو مدنی منیوں کو عید مبارک ہوئے <مدنیر> واہ کیا بات مدینے کی ماشاءاللہ اللہ تشریف رکھیے اچھا ایسا ماشاء اللہ مدنی منے اور مدنی منیا کافی ہمارے پاس موجود ہیں اور بڑے ان کے جو ہے مسکراتے مسکراتے چہرے ہیں اور آج جو ہے بڑے خوش ہیں کہ آپ کی بھی آمد ہوئی تو آپ بتائیں ان کو کون تشریف لانے والا ہے کیا کیا ہوگا اس سلسلے میں وہ آنے والے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے نوجوان کتنی آنکھیں ترستی ہیں آنسان. کتنے دل بے قرار رہتے ہیں اور ان کا نام ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی ہمارے پیر و مرشد آنے والے ہیں ماشاءاللہ پیرو مرشید کے ساتھ بیٹھیں گے ان کے مدنی پھول لیں گے اور انشاءاللہ جی کیا ہوا کیا ہوا, کیا ہوا کیا کون یہ کونگ پہلے یہ پہلے آپ نے مارا نہیں منا کریں پہلے میں نے نہیں تو چلو پہلے اس نے مارا چلو پہلے اگر اس نے مارا تو ہم کو مارنا چاہیے نہیں ٹھیک ہے نا ہمیں مارنا چاہیے جی اچھے بچے ہاتھ نہیں چلاتے مارتے نہیں ہیں جلدی سے یہ جملہ دوہرا دیجیے اپنی دوہرا کرے گی چلئے اچھے بچے گا اچھے بچے سیدھے سے کھانا کھاتے ہیں دیکھو کتنی پیاری بات ان کو یاد کرائی گئی ہے لیکن اچھے بچے مارتے نہیں ہیں کیا کہتے ہیں اچھے بچے مارتے نہیں ہیں اچھے بچے اچھے بچے ہاتھ نہیں اٹھاتے एक یہ تو یہ تو ایک مدنی منی ہے جنہوں نے ایک اچھی بات بتائی کہ اچھے بچے جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں آپ میں سہیوں جو اچھی اچھی باتیں بتائیں کوئی بھی ایک بات بتائے کون کون بتائے گا اچھی بات سیدھے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں کیا بات ہے مدینے کی اور تین ساسوں میں پانی پینا چاہیے تین ساسوں میں پانی پینا چاہیے ابھی تو بھائی مدنی منیا جیت رہی ہیں مدنی منیا پہلے اللہ رحمان پڑھنا چاہیے آنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے کیا بات ہے مدینے کی اچھا ابھی بتائیں گے اچھی سی بات بتائیں کوئی اچھی ارے جی اجالے میں دیکھ کر پانی پینا چاہیے جیسا یہ بتائیے اگر دیکھ کر پانی نہیں پئیں گے تو کیا ہو سکتا ہے دیکھ کر پانی نہیں پئیں گے تو کیا ہو سکتا ہے سوال تو ہے کون جواب دے گا چلو کوئی بھی کیڑا نکل سکتا ہے کوئی بھی کیڑا آ سکتا ہے نا منہ میں ہے نا اتنا تو سمجھ آئے گی نا بچوں کو مدنی منوں کو کھانے کا بات شکر اللہ کرنا چاہیے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہلینا لینا چاہیے الحمد للہ کیا اچھا ماشاء اللہ سلو الحبیب ان کو تو باپو بہت پیارے پیارے مدنی پھول یاد ہیں جی ایسا بھی جی پوچھ رہی تھی کہ یہ باپا یہ باپا کا سگ ہے سگے باپا ٹھیک ہے آپ کو کیا ہو گیا بھائی کیوں اداس بیٹھے ہیں ذرا جگہ دے بھائی میں پاس آ جاؤں بھائی کیا مسئلہ کیا جلدی جلدی جلدی جلدی اٹھاؤں کیا بات ہے مسکرا دیے آپ کیا نام ہے آپ کا مسئلہ حسنس اچھا اداس, اداس بیٹھے ہو, مسکراتے ہو؟ کیسے مسکراتے, ہو؟ <تصفح> ارے مسکراتے ہو؟ کہیں اب حق اللہ سن کا کہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ <تصفح> اچھا اب میں کس سے سوال کروں جگہ دو تو کوئی جگہ نہیں دیتا تو ان کو بولو اتنی بڑی جگہ چاہیے میں مدنی منا تو نہیں ہوں کیا ہو گیا کیوں سا دیکھ رہے ہو کیا ہو گیا کیوں ناراض ہو ان سے بات کر لیں کیوں نہیں مسکرا کیوں نہیں مسکراہ رہے اچھا کیسے مسکراہ رہے بتاؤ کوئی مسکرا کے دکھایا ان کو پہلے کون مسکرا کے یہ دیکھے دکھائے ان کو دکھائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دانت دکھائے دانت ہی دکھا رہے اب کیا کریں اور کوئی ان کو سمجھائے دیکھیں نگرانی شرم چلو بھائی آپ بتاؤ اس کو بولو مسکرائے مسکرائے اگر کوئی مدنی منا ان کو مسکرا دیتا ہے تو آپ کیا دیں گے میں ان کو کوئی مدنی, مدنی تحفہ دوں گا چلے کون ہے جو ان کو مسکرا کے اچھا مدنی منیا بھی ہیں مدنی منی آپ ہیں مسکرائیے ہی اچھا آپ. بھائی یہ مسکرا دیں مسکرائیں گے ان کو سکھائیے ان کو سکھائیے ادھر ادھر ادھر آ جائے جا رہے ہیں کچھ ادھر آ جائیں آپ نے ادھر کوشش کرنی ہے ہمارے پاس آ جائیں دیکھیے ماشاء اللہ مدنی منی ادھر جائیں ادھر جی کیا فرمات ایک منٹ آپ کی جزاک اللہ ان شاء اللہ جب آپ کی بھی داڑھی آئے گی تو پیاری پیاری آئے گی اب یہ مسکرا نہیں رہے میں کیا کروں ان کو کہیے آپ مسکرائیے مسکرائیے دین بنائیے ذرا محبت سے ذرا محبت دیں سرادی کوشش کریں پیاری بندی منہ مسکرا دیں مسکرا دیں ایسا نہیں کرو یار کیوں نہیں مسکرا رہے بابو اچھا عیدی دے شاید کچھ کچھ مل جائے تو شاید اچھا ملے گی تو مسکرائیں گے یہ ناراض ہو ان کو کچھ کہا گیا ہوگا نیند آ رہی ہے بیٹا ان کا نام کیا ہے اچھا نام بتا دیں نام زمزم اور ان کی بہن ہے یہ بالکل یہ بہن ہے کہاں ان کی بہن یہ ارے اجوا ان کی بہن ہے اچھا زمزم بھی اجوا بھی ان کو کہیے مسکرائیے مسکرائی کہہ رہے ہیں آپ کی امی नहीं مارا ہے مسکرائے نہیں آپ کی امی نے مارا ہے کیا مسکرا نہیں رہے یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے امی نے امی بھائی امی کیوں مارے گی امی تو نہیں مارتی ہیں امی اپنے بتری مجھنوں کو پیار کرتی ہے نا آپ کو کھانا کون پکا آپ کے دیگر کام کون کرتا ہے کپڑے کون دھوتی ہے ہمارے گھر کے کام کاج دیگر کون کرتی ہیں ہمارے لیے کھانا کون پکا کر ہمارے منہ میں نیوالا بنا کر کون کھلاتی ہے امی اچھا یاد آتی ہے کیا کو امی بولے جمد بھائی بولے دیکھے اچھا آپ کے کپڑے کون استعمال کرتی اماں کیا کہہ رہی ہیں ایسا بھی شرمارا نہیں ہے نا تو شرمارا کیوں کیوں شرمائے گا بھائی نہیں کہنا چاہ رہی شرما رہے شرما رہے نہیں یہ شرما نہیں رہے تو ہم کو امی پیار کرتی ہیں پیار کرتی ہے نا امی کیوں ماریں گی نہ امی مارے نہ ابو مارتے ہیں ہاں ہم مستیاں کرتے ہیں ہم شرارتیں کرتے ہیں ہم تنگ کرتے ہیں تو جو بچے تنگ کریں گے شرارتیں کرے گا تو ان کو ڈانٹ تو پڑے گی تو امی ابو مارتے نہیں ہے بلکہ ہمارے تو امی کپڑے بھی اسٹی کر دیتی ہے نا اب وہ کس نے تیار کیا ہے اماں نے تیار کیا دیکھا تو کیوں کریں گے ایسا مدنی منہ آئے ہیں ساتھ بھی آ گئے ارے مریا بھائی بھی آ گئے ماشاء اللہ ایک اور مدنی منہ آئے سب یہاں پر ہیں ارے امزلہ بھی آ گئے ماشاء کیا بات ہے مدینے کی پہلے یہ کون ہے سب یہ چھوٹے سے مدنی منہیا ہیں یہ سات رضا ہیں یہ میرے پوتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہیں یہ میرے نواز ہیں بچا آپ ایک ناد سنانے والی تھی سمیہ سمیا کون سی تھی بڑی تیار ہو کے آئی ہیں ماشاءاللہ کون سی ناد تھی مدینے والے بابو دیکھو دیکھو ہم نہیں بلوا سک رہے آپ نیتروں کے سامنے بلوا دیا چلو سنا دو آسو بی گئے سمدین گو گائے ہم رہ گائے یاد میں آکا قیاسو بیگائے ہم مدین جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ سو چر کر ہم رہے گئے سب مدینے کو گئے ہم رہے گئے انشاءاللہ مدینے جائیں گے مدینے جائیں گے انشاءاللہ پاپا شاء نہیں آئیں گے اب ان شاء اللہ باپا جانی آئیں گے باپا جانی آئیں گے پھر عیدی بھی لے گے آپ عیدی لینے آئی ہو باپا جانی کو دیکھنے آئیے گا عیدی لینے آئی جب تو باپا جانی کو دیکھنے کون آیا ہے یہ بھی عیدی تو باپا دیکھ بھی لیں گے ہاں دونوں ملے گا باپا کی زیارت بھی کریں گے باپا سے عیدی بھی لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ انشاء اچھا آپ کا نام کیا ہے احمد ماشاءاللہ یہ ہمارے احمد بھائی سے ہیں دعا کروانے کے لیے ہاں ماشاءاللہ اچھا مدنی منو کا یہ سب سے پسندیدہ کلام یہ پتا کون سا ہے سب سے پسندیدہ کلام مدنی منو اچھا مجھے بھی مدنی منوں کے ساتھ کلام پڑھنے بہت مزہ آتا ہے چلیں جی چلے مل کر پڑھیں گے کون سا کلام پڑھیں گے آنکھوں کا تارا نام اچھا. محمد اچھا یہ بتائیں اس میں محمد آ رہا ہے نا اس میں لفظ محمد آ رہا ہے پیارا کرسم کا اس میں گرامی آ رہا ہے تو ہمیں انگوٹھے کیسے چمنا ہے انگوٹھے چاہیے چھوم... اچھا یہ... کون بتا بتائیں گے ایسے ایسے جلدی بتاؤ کیسے چمیں گے اور اچھا آپ کیسے چومیں گے ماشاء اللہ نہیں دیکھیے بات ہے ناگوٹھے کو کی آواز نہیں آنی چاہیے اور آنکھوں کو جی کیسے چومیں گے ایسے ایسے چمیں گے تاکہ آواز جیسے آواز نہیں ہے آواز نہیں آئے ٹھیک ہے اچھا آپ کو بھی آتا ہے جی ہاں دیکھا یہ اکبر مدنی ہے Masha Allah ka tara nami dil ka ujala nami mann <muchin> poochega mo کیا بات ہے مدینے کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء صاحب جیسے ہمارے مدنی منع ہیں ایک کا نام جو ہے مدنی منی کا نام اجوا ہے اجوا یری ٹھیک ہے یہ زمزم ہے ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے نام ہوتے ہیں یہی کہ کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں اگر کسی گھر میں ولادت قریب ہے کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں تو مدنی منوں کے کون سے نام رکھیں مدنی منوں کے کون سے نام رکھے ہیں نام, نام رکھنے کی کتاب ہے نام رکھنے کے حکام یہ مقتد المدینہ کی کتاب ہے وہ لے لیں اس میں کئی نام ہیں مدنی منوں کے مدنی منیوں کے لیے نام انشاءاللہ شاء آپ کو اس میں سے زبردست نام ملیں گے اور ایسے سے نام ملیں گے کہ شاید آپ نے پہلے سنے بھی نہیں ہوں گے پھر اس کے معائنہ بھی لکھے ہوئے ہیں یہ بھی لکھا ہوگا یہ نام ہے کہ ان کا صحابیات ہیں صحابی ہیں بزرگانے دین میں سے کس کا نام ہے انشاء اللہ خوب اس کی پھر برکتیں حاصل کریں گا ٹھیک ہے حبیب اللہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے اچھا انگلش میں بھی سنا سکتے ہیں یہ کون دار مدینہ کے مدنی منہ ہیں یہ چلو کون سنائے گا انگلش میں میں میں ہی کیا ہوتا ہے میں کون بولتی ہے بکاری بکاری چلیں کون سنائے گا انگلش میں آئی مس ٹرائی ٹو فارم مائی اینڈ پیپل ڈرائیور جیسے جیسے عید کا دن ہے اور گھر میں مہمان وغیرہ بھی آتے ہیں اب یہ کہ بعض مدنی منو نے جو ہے پرس وغیرہ خریدا ہوگا نا کس کس کے پرس لیا ہے اچھا جی اب اس کو پرس وغیرہ بھی لیا ہے انہوں نے اب اس کے اندر جو ہے ای جمع کرتے ہیں اب اس کو جو ہے پرس کو فل کرنا ہے پھر ایک دوسرے سے معلومات بھی لیتے ہیں کہ آپ کی کتنی عیدی ہوئی آپ کی کتنی عیدی ہوئی اب یہ ہے کہ بولتے ہیں اچھا میں آپ کی ہے ہاں جی یہی ابھی مانگنی نہیں ہے ٹھیک ہے کسی کو کہنا نہیں ہے کہ عیدی دے دیں سلام کرتے ہیں اس طرح السلام علیکم ہاں اور پھر سلام کرنے کے بعد تھوڑی سی کھڑے ہو جائیں گے جی عیدی نہیں ملے گے تو نہیں جائیں گے ایسا نہیں ہے نا جی باپا کا بھی چومیں گے چلیں ماشاءاللہ اللہ اتر بھائی سے بھی کچھ اتر بھائی آتی ہیں میں دارالمدینہ دارالمدینہ ہم کیوں کہ بڑے ہیں ہاں وہ کچھ ہوتا ہے نا تو دیکھ لو سلی الحبیب صلی اللہ, صل اللہ تعالی علی محمد شعرا کے مبارک نواسے ہماری گود میں ہیں ہمارے قریب ہیں گڑیا بھی ہمارے قریب ہیں ماشاءاللہ عزوجل اور ماشاءاللہ عزوجل پیارے پیارے مدری منع آئے ہوئے ہیں سارے میٹھے مرشید پاکی زیارت کرنے مرشد مرشد پاکی پاکی کے لیے آئے ہیں اچھا یہ بتائیے مدری منوں کو تیار کرتے ہیں نا تو مم. تیاری مم. میں ایک ان... ان کا تل بھی بڑا ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے مدنی منو اور مدنی من تل لگایا تھا تل پر تو دل آتا ہے تو یہ تل <laughs> جو ہے مدنی منو اور مدنی من کس جگہ پہ لگانا چاہیے اگر اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ملے تو ایک म... مدنی منی تل لگا کر آیا دکھائے یہاں پہ تل لگائے دکھائیے جی کیا بات جی اور کس نے تل لگایا تل دکھائیے اپنا اچھا جی یہ مدنی منع ہے آپ چاہیں گے تو شاید یہ رونا شروع کر دیں یہ کوالٹی آپ کے تل لگائے اور کس کس کے تل دکھائیے اپنا اپنا ارے دو دو تل لگائیں گے ایک ان کے بھی ان کا تل دیکھیں کھڑے ہو جائیں ان کا تل دیکھیں کہاں پر ہے تل ماشاء اللہ اس کو کیا کہتے ہیں تل کہاں پر ہے تھوڑی پر نہیں ہے یہ تھوڑی نہیں ہے پر ہے تل کہاں بھائی تل کسی نے یہاں لگایا ہوا ہے کسی نے یہاں لگایا ہوا ہے کوئی اس طرف فوٹو کے پاس تل ہے تو تل کس جگہ پہ لگانا چاہیے ان شاء اللہ مرشد پاک باپا نے کیا بتایا تھا تل کہاں لگانا ہے تھوڑی کے نیچے تل لگانا ہے تو آئیے ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مزید شامل کرتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تعالیٰ پیارے مدنی منو جب بھی تلاوت ہوگی تو کس طرح ہم نے ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت سننی چاہیے ٹھیک ہے ل بئر البيت ليلا في قريش ايلا سنده لا شتاء او صيف دور مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کتنی دفعہ ہوا تین دفعہ اب دیکھتے ہیں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کتنی دفعہ ہوا چار اب اس سے زیادہ بڑھے گا ٹھیک ہے مدینہ میٹھا ہے مدینہ پیارا ہے تو سی تو کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ جی تو ہم نے کیا کرنا ہے مدینہ مدینہ کیا کرنا ہے وہ کیا بات ہے وہ کیا بات ہے اچھا مسکرا کے بولے ہاتھ اٹھا کے بولے وہ کیا بات ہے وہ کیا بات ہے ڈھوم کے بولے خوش ہو کے بولے وہ کیا بات ہے وہ کیا بات ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں یہی کلام سب نے مل کے پڑھنا ہے وہ کیا بات ہے مسکرا کے کیسے یہ کیا بات گئے کی کیا بات گئے مدین گیر مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیشہ دل سے پیارا مدینہ مدین نم دینا رم دین ہمیں جنو دل سے پیار مدینہ سوا نسبا نہ جلا رم دینا بیاش کیا گوگار رم دین خدا گیا مت میں فر میں بھاگو خدا کے قیامت میں فر میں بھاگ گے جیو نار رم گیا مدین کی مدین گی وہاں کا بایا بات گنبد وہ ماں کبھی میٹھا تو پیارا مدینہ بلا لیجیے اپنے کد میاں کدی کر دیجیے پیارا مدین مدین کی بے کل بن جاؤ مدین کے جا کے کل بڑ جاؤ خدا نئے کی مدینہ گیا با تدی کی مدینے کی باغ ترک مدینے کی ہوا نور گئے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات گئے نور پھولوں میں نور کلیوں میں گئے نور بازار میں نور گلیوں میں گئے نور سے پلا اس کی معمول گئے نور سے پلا اس کی معمول حمدی وسلم کیسے ہیں میٹھے میٹھے مدنی منہ ٹھیک ہے سارے ماشاءاللہ اللہ مرحبا مرحبا ہات No you' gonna go I وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبارکات کچھ مدنی منع آپ سے سوالات بھی کریں گے اچھا کہ مدنی منوں کا مدنی مذاکرہ ہے مدنی منوں کا مدنی مذاکرہ ہے اور کچھ آپ بھی سوالات مدنی منوں سے کر لیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا یہ پہلی مدنی منی ہماری آپ سے سوال کر لیں گے رے بابا جان بال بچے آپس میں دلائی ہیں، ایسا قبضہ کیسا جا کر لاؤ کھائی بچے مل کر کھیل بھلے لیکن لڑائی نہیں کرنی چاہیے لڑائی گندے بچے کرتے گئے لغبی ایک اورحمۃ اللّہ وبرکاتم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد داؤد پیارے پاپا جان ہیتے ہوتے پر سبل نہیں دبے پہنتے کیوں پہنتے تو پرانے ٹپڑوں میں ہو سکتی سبحان اللہ مدنی منہ پوچھ رہا ہے کہ عید کے دن نئے کپڑے کیوں پہنتے ہیں پرانے کپڑوں میں عید نہیں ہوتی اور کوئی دو دو تین تین سوٹ بناتے ہیں مدنی منہ تو ضد بھی کرتے ہیں ان کے تین آئے تو ہمارے چار آئیں گے ایسے بھی ہوتا ہے عید پرانے کپڑوں میں بھی ہو سکتی ہے نیا کپڑا عید میں پہننا ضروری نہیں ہے نیا ہو یا پرانا ہو لیکن دلا ہوا ہو سب سے عمدہ کپڑا پہننا جو اپنے پاس ہے وہ مستحب ہے نیا کپڑا پہننا بھی مستحب ہے اگر پہن لے عمدہ نیا تو اچھا ہے سنت کے مطابق ہو البتہ یہ کہ ضروری نہیں ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچیوں نے آپ کی خدمت نے مدنی منیوں نے عرض کیا کہ عید آ رہی ہے ہم بھی نئے کپڑے پہنیں گے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے خازن یعنی ٹریزر کو بلا کر فرمایا مجھے ایڈوانس تنخواہ چاہیے تاکہ میں کپڑے سلوا سکوں بچوں کے لیے تو ٹریزرر جو تھا وہ بھی خوف خدا والا تھا اس نے عرض کیا کہ حضور یہ دیکھ لیں کہ آپ کیا اتنا عرصہ زندہ رہیں گے کہ آپ, آپ نے جو ایڈوانس میں پیسے لیں گے تو اس کی ڈیوٹی بھی آپ پوری کر لیں گے تو آپ اللہ کے خوف سے بےتاب ہوئے اور فرمایا کہ نہیں نہیں مجھے ایڈوانس میں تنخواہ نہیں چاہیے بلکہ بچیوں سے پھر فرما دیا کہ تم پرانے کپڑے دھو کر پہن لو کہ نئے کپڑے پہننا ہی تو عید نہیں ہے اچھا یہ ذہن میں رکھا کہ جو امی ابو جو کپڑے دیں نا تو وہ آپ کو پہننے ہوتے ہیں ضدنی کرنی ہوتی کہ میں تو دو سوٹ لوں گا تو صبح دوسرا سوٹ تو شام کو وہ سوٹ پہنوں گا تو دوسرے دن یہ سوٹ پہنوں گا یہ جھگڑے نہیں کرنے اچھے بچے امی ابو جو بولیں گے وہ کریں گے گندے بچے ہوں گے امی ابو سے لڑائی کریں گے تو آپ کو اچھے بچے بننا ہے دارالمدینہ والے مدرسۃ المدینہ والے اچھے بچے بنے سلو اڈیب صلی اللہ تعالی محمد السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے محمد غفران اتاری پیارے باپا جان بعض باپ بچے پڑوسی کی چھت پر اپنی پتنگ یا کوئی لینے جاتے ہیں ایسا ہے کود کر جاتے کیا چیز لینے پتنگ چلی گئی یا کوئی چیز چلے گئی بال وغیرہ چلی جاتی ہے تو وہ بھی جو ہے اٹھانے چلے جاتے ہیں چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں ہاں اول تو پتنگ تو نہیں اڑانی چاہیے یہ گندے بچوں کا کام ہوتا ہے اچھے بچے پتنگ نہیں اڑاتے پتگ اڑانا جو بالغ ہیں ان کے لیے تو گناہ بھی ہے نا پتنگ اڑانا تو بچوں کو ابھی سے عادت بنانی ہے کہ پتنگ نہیں اڑانی اور اگر بال چلی گئی بول تو بھلے بچے کھیلیں مدن منع کھیلیں لیکن اس طرح نہ کھیلیں کہ دوسرے کو تکلیف ہو یا اپنے آپ کو تکلیف ہو تو چھت پہ احتیاط سے آنا جانا چاہیے کہ بازو کا چھت پر جانے سے اور پھاند کرنے سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مدنی منہ گر جاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گر جاتے ہیں تو ہاتھ پیر ٹوٹ سکتا ہے بعض اوقات بچے جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں فوت بھی ہو جاتے ہیں چھ سال کا مدنی منا جو دس رمضان مبارک کو آج سے چھ سال پہلے پیدا ہوا تھا اور بےچارا وہ چھ سال کے بعد دس رمضان کو وہ چھت سے تقریباً تیس فٹ نیچے گرا بال کونی سے گرا نیچے اور اس کا انتقال ہو گیا دار مدینہ کا مدنی نیمنا یہ اپنے مرکز روڈیا لاہور میں یہ اسی دف رمضان کا واقع ہے تو اچھے بچے احتیاط کرتے ہیں. وہ بھی بیچارہ اچھا بچہ ہوگا ان قسمت میں اس کے بس قزا لکھی دی اللہ اس کی مغفرت کرے اس کی تو خیر بچہ ہے اس کو تو اللہ تعالی اس کے صدے میں اس کے ماں باپ کی مغفرت کریں ہماری بھی مغفرت کریں ان کے ماں باپ کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے اچھا باپا اسی طرح بال بچے بجلی کے بورڈ ہیں یا استری ہے یا چھری وغیرہ ہے اس قسم کے بورڈ وغیرہ اس قسم کے جو آلات ہوتے ہیں اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو منع کریں نا جس کام کا تو بس اسی کام کی طرف زیادہ جا رہے ہوتے ہیں ان کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے لائٹ جل رہی ہوتی ہے بند ہو رہی ہوتی ہے تو اس بارے میں کیا کہیں گے ہاں یہ اول تو یہ بورڈ بجلی کے اور اس طرح کے معاملات جو نا یہ ماں باپ کو چاہیے کہ نیچے نہ ہوں اوپر کی طرف ہو تاکہ بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے اب اگر ہے ہی نیچے بنا ہوئے تو اس پر کوئی تکیہ رکھ دیں یا کوئی وزنی چیز رکھ دیا اگر جس کو بچے نہ ہٹا سکیں ورنہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں انگلی بچے تو ڈالتے ہیں لپکتے ہیں اس کی طرف انگلی ڈال دے خدا نہ خاصہ کرنٹ لگ گیا تو اس سے بچوں کی بھی جان جا سکتی ہے اس سے احتیاط مدنی منہیں مدنی منوں کو بھی احتیاط کرنی ہے کہ اس طرح بجلی کے ان چیزوں کو پلگ کو تاروں کو ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا ہے ہاتھ نہیں لگانا ہے اچھا میں سوال کروں جواب دو گے اچھا یہ بتاؤ کہ کعبہ شریف مکے میں یا مدینے میں کون جواب دے گا پہلے ہاتھ ہاتھ سب سے چھوٹا مدد منگنا ہوگا وہ بتائے گا چھوٹا چلے پہلے, پہلے, پہلے, پہلے, پہلے, پہلے, پہلے میں بولوں جب اجازت سب سے چھوٹا کعبہ شریف مکے میں یا مدینے میں لوٹتا ہی نہیں سبح اللہ جواب درست ہے جواب درست ہوا ہے باپا کیا ملے گا ان کو تو فهم کیا سو نوٹ سو کا نوٹ آئیے آئیے اچھا یہ بتائیے کہ سبز گنبد اور گنبد خزرا میں کیا فرق ہے یہ کون بتائے گا سبز گمبد اور گنبد خزرا ان دونوں میں فرق ہے نہیں ہے, ہے تو کیا فرق ہے بولے جزاک اللہ دی کوئی فرق نہیں ہے اللہ جواب درست ہے سب گد کا ایک نام گنبد خزرہ بھی ہے آقا کا روزہ بھی ہے آپ کو بھی سو روپیہ ملے گا ان کی ملک بھی بنا دی ان کو بھی بولا نہیں کہ آپ کی ملک ہے اب ان پر ہی خرچ کرنا ہوگا یا جمع کر کے رکھنا ہوگا اور سب کے تو باپ ہوں گے بھی نہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی جواب جوابست ہے اللہ ان کے والد کے مل کے آپ پہنچائیں گے بھی خبر مسئلے نہیں جانتے ہوتے تو بچاروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا کیا کہ سب تو مدنی ماحول میں ہوتے نہیں جیسے دار مدینہ میں تو یہ ہے کہ کافی ان کا ذہن بنایا ہوا ہے بچے بچے الٹے ہاتھ سے نہیں کھاتے سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں ہاں ماشاء اللہ سمجھ گئے ہاں پانی بھی سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں پینا چاہیے کھڑے کھڑے پیئیں گے بیٹھ کر کھڑے کھڑے کون سا پانی پیئیں گے ہاں ایک مدنی منی ہے آپ کا نام کیا ہے اور بھائی کا نام کیا ہے زمزم زمزمہ کرانا ہے زمزم کا ہے زمزم سو گیا زمزم سو گیا نیند والا ہو گیا جی والا ہو گیا نیند والا ہو گیا تھا قرآن کریم کی صورتیں کتنی ہیں کون بتائے گا ایک اور کریم ایک ہے سورت اس میں کتنی ہیں ایک سو چودہ جواب درست ہے ماشاءاللہ اللہ چلیے بیٹا خالی ہاتھ سے دونوں ہاتھ خالی ہو نا اس طرح ہاتھ ملانا سنت ہے بابا ایک سوال ہے السلام و علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جان بعض بچے عید لے کے وقت سلام کرتے ہیں کیا عید ہے بعض بچے ہے جب ان کو عیدی ملتی ہے نا تو سلام کرتے ہیں السلام علیکم تو یہ رواج بھی پڑا ہوا ہے نا تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ عیدی لیتے وقت کی دعا ہے اور بسوں کا یو بھی ماحول بنتا ہے اگر سلام نہیں کیا نا تو بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں سلام کیجیے ان کو عیدی کوئی دے نا تو اس کو کہنا چاہیے جزاک اللہ سلام, سلام تو پہلے کرنا چاہیے عیدی دے یا نہ دے جب عیدی دے تو عیدی دے یا کوئی بھی گفٹ دے تو اس کو کہیں گے جزاک اللہ کیا کہیں گے ارے بپا ایک مدنی منہ ہے کہ آپ سے کچھ ارض کرنا چاہتے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بابا جان میرا نام سعید محمد احمد قاسمی ہے میں دامی میں پڑھتا ہوں میری دونوں آنکھوں کے پردے کی چکے ہیں جس کی وجہ سے میری دونوں آنکھوں کے تین دن اپریشن ہو چکے ہیں مجھے سیدھی آنکھیں بالکل بھی نظر نہیں آتا اور الٹی آنکھیں بھی بہت کم نظر آتا ہے میرے پیار بابا جان نظر دیجیے میرے مرضی نظر دیجیے اللہ پاک شفاط فرمائے پیار حبیب کے سب سے میں بیٹا صبر و حمت سے کام دیجیے بابا میں کیا پڑھوں آنکھوں کے لیے یہ ہے کہ جب نماز جب پڑھے نہ پانچوں نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں تو نماز کے بعد یا نورو گیارہ بار پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا نورو یا نورو یا نورو گیارہ بار پڑھ کے اپنی انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھرا لینا کیا پڑھیں گے یا نورو یا نورو سب نہیں من پڑھ سکتے ہاں سب کو پڑھوا دیں کس طرح پڑھنا ہے الیون بار گیارہ بار کیا پڑھیں گے یا نورو یا یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یہ گیارہ بار پڑھ کے انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام سمیا بند میں باپا مہندی سے آپ لگ سکتے مہندی سے اپنا ہاتھ پر نام لکھنا نہیں نا یہ مناسب نہیں ہے کہ بیت بھی ہوگی نا یہ دھلتا رہے گا تو پانی گٹر میں جاتا رہے گا سلحیب صلی اللہ تعالی محمد حنضلہ کس کے بیٹے ہیں ابو کے کس کے بیٹے ہیں آپ پپا پپا کے بیٹے ابو کے نہیں ہیں اچھا ابو کے بھی ہیں ابو کا نام التاف التاف بیٹھے ہوئے انتاف اسلامی مہینوں کے نام کون بتائے گا حمین السلام علیکحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محرم سفر رب رب سانی جماعت جماعت ثانیبان رمدان ذلحجو گئی تھوڑی سی سوال آگے الحج سوال کے بعد جو ایک بار جواب دے دے اس کا صحیح ہو جائے تو اب پھر دوسرا جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محرم القرام سفر المظفر ربی الاول ربی الاول ربی السانی جماعت الاول جماعت السانی رجب شابان رمضان شوال ذیل دلحج جواب درست مان لیتے ہیں क्यारे पापा जान मेरा आपसे ये सवाल है बाहर लोग लकड़ी वाली तस्वीर आरोप पड़ते हैं बाहर लोग पत्थर वाली तस्वीर आरोप दूधे पाक पड़ते हैं बाहर लोग उंगलियों आरोप दूध पाक पड़ते हैं बाहर लोग नंबर वाली तस्वीर आरोप दूधे पाक पड़ते हैं इन सब में अवजल किस तस्वीर आरोप दूधे पाक पड़ना चाहिए افضل کا تو خیر میں فیصلہ نہیں کر سکتا کوئی سی بھی تصویروں سے حضرت نے وہ قیمتی تصبیح کو مکرو لکھا ہے قیمتی تصبیح پڑھنا یہ رفیق الحرمین میں اس کے حوالے سے شامل کیا ہے اور یہ عقد انا مل انگلیوں پر پڑھنا یہ حدیثوں میں آیا ہے اور انگلیوں پر پڑھنا یہ انگلیاں کے پوروے جو نا یہ انشاءاللہ قیامت کے روز گواہی بھی دیں گے لیکن یہ دوسری تصویریں جو پلاسٹک کی اور ڈیجیٹل تصویر وغیرہ یہ پڑھ سکتے ہیں اس کو غرض جواب دیجئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کون بتائے گا آپ کو معلوم ہے Okay. محمد عبداللہ اللہ بول گیا hmm. میرا نام محمد حنزل تاری ہے ہمارے پیارے آغاز صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث صاحب کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ دالانہ تھا جواب درست ہے سبحان اللہ. سبحان, اللہ. سبحان اللہ پھر وہ یاد خالی پیارے آکاش صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ سلم کی امی جان کا نام کون بتائے گا حضرت بی بی رضی اللہ تعالی جواب درست ہے ماشاء اللہ تیل لگانے کا طریقہ کون بتائے گا اب بتائیں گے یہ مدنی منڈا بتائے گا اب بتائیں گے چلیں کھڑے ہو جائیے کھڑے تو ہوئی جیل سر پہ لگانا ہوتا ہے صحیح بات ہے سر پہ لگانا تو ہوتا ہے طریقہ کیا لگانا کس طرح لگانا بوتل سر پہ یوں ڈالیں گے یا تیل ہاتھ پہ نکال کر کوئی لگانے کی ترکیب ہے سر پہ ہاتھ پہ لگے تھے پھر سر پہ ڈالتے تھے اچھا اچھا یہ ایک میں نہیں ارے بھائی اس کی یاد آئے کمپیوٹر ہے یہ آئے تھے اپنے پاس میری ہاں یہ تو ان کو یاد رہے گا اچھا کیسے لگانا پہلے الٹے ہاتھ میں لیتے ہیں سیدھی انگلی کو ڈپ کرتے ہیں سی ڈی ایس بو پہ لگاتے ہیں پھر हैं کرتے ہیں الٹی آئی بو پہ لگاتے ہیں پھر ڈپ کرتے ہیں الٹی آئی پہ لگاتے ہیں پھر ڈپ کرتے ہیں پھر الٹی آنکھوں پہ لگاتے ہیں پھر دو انگلیوں کو ڈپ کرتے ہیں سر کی سیڑھی طرف لگاتے ہیں یہ تو آپ نے ڈب ڈپ تو یہ دو دو غلط ہو گیا اور بسم اللہ کب پڑھیں گے تیل لگانے کے بعد پڑھیں گے بتائیں سلاسنگ اب شروع سے بتائیے سب سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنی ہے نا سلاسن بسم اللہ تیل لگانے سے پہلے نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا کون بتائے گا بغیر بسم اللہ پڑھے تیل تو کیا ہوگا گناہ نہیں ملے گا کیا ہوگا نہیں گناہ نہیں ملے گا شیطان میں بے کائے گا شیطان شامل ہو جاتا ہے جنہوں نے جواب دے دیا ایک بار تو وہ نہیں دیں گے یہ دو دے چکے نا چلو پھر جواب صحیح وہ بھی نہیں نا آپ بتائیں گے صحیح صحیح بتائیں گے چلو بتائیے حا کمزور ہوتا ہے مرضی آپ کی حفظے کی کمزوری کا آپ نے سبوت دے دیا جیسا خوش ہو جائے گا شیتان خوش ہو جائے گا تیل لگانے سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو ستر شیطان یعنی سیونٹی شیطان تیل لگانے میں شامل ہو جائیں گے تیل پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور الٹی ہتھیلی پر تھوڑا سا تیل نکالے ٹھیک ہے نا اور بسم اللہ پڑھ کر سیدھے آئی برو پہ لگائیں گے پھر الٹی طرف کا آئی برو پہ لگائیں گے پھر سیدھی طرف کی آنکھ پر پھر الٹی طرف کی آنکھ پر اس کے بعد سر پہ بیچ کی طرف اور اس طرح یہ تیل ڈال کے یوں لگا کر ہی پورے سر میں اچھی طرح ملیں گے اور جو داڑھی پر لگانا چاہیں گے کہ ابھی مدنی منوں کی تو داڑھی نہیں ہے مدنی منیوں کی تو آئے گی بھی نہیں بڑی ہونے کے بعد بھی اگر آ بھی گئی تھوڑی بہت تو اس کو بھی صاف کرنا چاہیے تو داڑھی والوں کے لیے یہ ہے کہ تیل لگانے میں پہلے نچلے ہونٹ سے نیچے کے بال جو ہیں ان پر تیل لگائیں گے پھر سیدھی طرف کے داڑھی کے بالوں پر پھر الٹی طرف کے بالوں پر اچھا قرآن کریم کس زبان میں ہے کون بتائے گا آپ بتائیں گے چلو بھائی یہ بتائیں گے تین جی کس زبان میں چار تین چار آپ بتائیے ساتھ آپ بتائیے مائک پکڑ کے خوش ہو رہے ہیں قرآن کریم کس زبان میں ہے قرآن کریم عربی زبان میں جواب درست ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چائے واپس بچے اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو ڈراؤنی آوازیں نکال کر ڈراتے ہیں غلط کرتے ہیں چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی ڈراؤنی آواز نکال کر نہیں ڈرانا چاہیے اور بڑے بھائی بہنوں کو بھی نہیں ڈرانا چاہیے یہ گندے بچوں کے کام ہے اچھے بچے ایسا نہیں کرتے سلو اللہ حبیب خر روز کے سو مرتبہ یا رسول اللہ پڑھنے کا میں نے بتایا تھا کوئی بھی نہیں پڑھتا سب بھول گئے دوبارہ بتا دیں ہاں بھائی اب دوبارہ جب آؤ نا تو روز پڑھنا ہے یا رسول اللہ سو مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے ایک تسمی اب ان کا نشاط بھی ختم ہو گیا کوئی ریپلائی نہیں ہے ٹھنڈے ہوئے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ خارے باپا جان آج میں مسباغ کے فوائد بتاؤں گا سندھی میں آپ بتائیں جی بتائیے مسواق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جی سنت سا بلغم پر دند صاف دیا ہے باپا جان میرا سے یہ سوال ہے کہ کیا مدنی مننے بھی مسوا کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ بھائی ہاں مدنی منوں کو جو سمجھدار مدنی مننے ہوتے ہیں ان کو بھی مسواں سکھانی چاہیے جس طرح ممکن ہو یہ بھی کریں تو آہستہ آہستہ ان ان کی بھی عادت پڑے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا بابا جیسے رات کا وقت بعض بچوں کو جمائی آتی ہے نا تو بہت بڑا منہ کھول لیتے ہیں جب جمائی آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے ہاں یہ جمائی اس کو بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں جمائی کیسے آتی ہے آ رہی ہے نام لیا تو وقت کو آ رہی ہے دیکھو بتا رہے ہیں پریکٹیکل کر کے شاید ماشاءاللہ اللہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اس میں آہ کر کے آواز نہیں نکالنی چاہیے کہ یہ کا کر کے آواز جو نکلتی ہے یہ شیطان کے زور سے ہنسونے کی آواز ہے اور جب بھی جماہی ہی آئے تو الٹے ہاتھ کی یہ جو یہ حصہ ہے یہ منہ پر رکھا جائے یعنی اس کو اس طرح روکا جائے یا اوپر کے دانتوں سے نچلا ہونٹ دبا کر روکا جائے لو روکا جائے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور انبیاء کرام علیہ السلام کو نبیوں کو جمائی نہیں آتی تھی تو یہ یاد کریں گے کہ نبیوں کو جمائی نہیں آتی تھی تو بھی انشاءاللہ یہ رک جائے گی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام مصحف بن عمر ہے میں تارو مدینہ میں پڑھتا ہوں پیارے باپا جان یہ بتائے نگرانی شورا میں ایسا کیا دیکھا کہ آپ نے کو نگرانی شورا بنا دیا میرے سوال پر نگرانی شورا ناراض نہ ہو ایسا نگرانی شروع میں کیا دیکھا کیا بات جو آپ نے نگرانی بنا دیا اور میرے سوال سے نگرانی شورا ناراض نہ میں نے نگران شورا کو نگران شورا نہیں بنایا اراکین شورا نے مرکزی مسجد شورا کے اراکین مل کے بناتے بناتے ہیں اراکین شورا میں نہیں بناتا میں بناتا تو شاید مسائل کرتے لوگ کہ اس کی ترکیب ہے دوستی ہے خوشامت کرتا رہتا ہے خدمت کرتا رہتا اس کو بنا دیتے ہیں تو میں نے مسلط نہیں کیا کہ تم لوگ جانو تمہارا کام جانے تم جس کو چاہو بناؤ تو ان کے الیکشن ہوتے ہیں اور یہ ہر, ہر بار یہی ان کو ہی اس طریقے جو ہیں راکی نشورا یہ ووٹ دے دیتے ہیں کہ ہم کو یہی چاہیے کہ ان کی ماشاء اللہ خوبیاں ہیں ان میں تو ان خوبیوں کی وجہ سے گڈس کی وجہ سے یہ ہر بار نگران بن جاتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو یہ خوبیاں بخشی ہیں اللہ تعالی کو استقامت دے سن حدیب اچھا باپا یہ مدنی منیا کچھ سو گئی ہیں بعض ایک ادھر بھی سو رہی ہیں اچھا یہ کہ مدنی منوں یا مدنی منیا کو اٹھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ بعض ہو گھر میں ایسے انداز سے اٹھایا جاتا ہے پہلے دن کس طرح سلایا جائے ہاں جی سوتے جس طرح سوتے ہم کلی اختیار آپ کے ساتھ سوتے ہیں کوئی قانونی ہی لاگو نہیں پڑتا ان لوگ تو یہ ہے ات جو ہے نا یہ بھی غلط ہے ظاہر ہے یہ تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو اب ماں باپ بھی تو سنت کے مطابق سوئیں گے تو سکھائیں گے نا تو سونے کا طریقہ یہ کہ سیدھی ہتھیلی جو ہے نا یہ تھوڑا یہ سر کا حصہ ہو تھوڑا یہ گال کا حصہ ہو اور یوں مطلب قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں کیسے سونا ہے اس طرح کعبے کی طرف منہ کر کے جس طرح نماز پڑھتے نا उस तरह भू करके सोना चाहिए तो अब माँ बाप भी नहीं सोते हम अक्सर इसमें तो बच्चों को क्या सिखाएंगे बच्चे उल्टे सीधे पड़े होते हैं. उल्टा सोना जो है ना ये गलत तरीका है उल्टा नहीं सोना चाहिए सीधी राइट हैंड की तरफ सोना चाहिए राइट साइड اب یا نہیں ان کو بچاروں وہ کیا بولا میں نے کس کس کو سمجھ آئی چلو کون بتائے گا سونے کا صحیح طریقہ چلو آپ بتا سیدھے آپ کو یوں کرنا سیدھے آپ کو آپ سو کے دکھائیں میرے کو چلو بیٹھ جاؤ ہاں بھائی کیمرے والے سنبھال لو کے میرا بھائی آپ سو کے دکھائیں کس طرح سوئیں گے لیٹ کر پورے مائک دے دیں دیکھو قبلہ اس طرف ہے اس طرف کعبہ اس طرف ہے اب آپ سو کے دکھائیں تکیا ہو تو بھی ہر جی تکیے پہ چلو تکیے پہ سونا ٹکیے پہ سو جائیں ٹکیے پہ سونا کے قبلے کی طرف چہرہ کرنا ہے کب کریں گے یہ قبلہ اس طرف ہے جگہ لین کو مت نہیں ملنے کو ماشاء اللہ تو پاؤں بھی پڑھے رہو جب تک نہیں کو پاؤں بھی سمٹے ہوئے ہیں یہ اور بھی اچھا ہے جب کچھ پڑھنا ہو تو اس طرح پاؤں سمٹے ہوئے ہونے چاہیے پاؤں پھیلا کر نہیں پڑھ سکتے مکروہ ہے لیٹے نہیں آپ لیٹے آنکھیں بند کر لیں ماشاء اللہ کراٹے کی آواز دینے کی بھی اجازت ہے آپ کو کراٹے نہیں لیتے ارے پڑھے تو رہو لیٹے رہو لیٹے رہو بند کر لو ماشاء اللہ ہاں آخر بند ماشاء اللہ تو یہ بہترین انداز ان کا سونا چاہیے ماشاء اللہ واہ بھائی آپ کا نام نہیں بتایا بیٹے مائک میں محمد شیروز علی ہے تاریخ شیروز علی ماشاء اللہ آپ کی عمر کتنی ہے ساتھ عمر بڑی لگتی ہے سائز چھوٹی ہے ہوشیار ہے ماشاءاللہ اللہ تو پاپا آج مدنی منو کو عیدی ملے گی جنہوں نے صحیح جواب دیا ان کو تو مل گئی نا اور جن کو جنہوں نے جواب نہیں دیا پاپا وہ چلو ان کو بھی دس ہزار کر دے دے اب دیکھو یہ ہاتھ بھی ملاتے ہیں سنت یہ کہ ہتھیلیاں خالی ہوں دونوں اب میں نوٹ دوں گا تو ہاتھ تو میرے خالی نہیں ہوں گے اور آپ نے ابھی سمجھنا نہیں ہے اتنی سمجھ تو آئے گی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں تو بس یہ اب لیتے جاؤ ہاتھ نہیں ملانا ٹھیک ہے کیا کہنا ہے جزاک اللہ اور ایک بار لینا ہے دو بار نہیں لینا ہے mubarak deed tumhar mubarak deed mubarak deed mubarak mubarak deed tumhar mubarak deed mubarak برسی بربر قید مک باد رمضان عید ہوتی ہے باد رمضان عید ہوتی ہے بھگ کی رحمت مزید ہوتی ہے بھب کی رحمت مزید ہوتی ہے جس کو آکا کی دید ہوتی ہے جس کو آکا کی رید ہوتی ہے اس کا قربان عید ہوتی گری مبارک ابر مبارک عبر مبارک بیس مبارک عبر مبارک بیس مبارک مبار تیش مبارک مبار عید مبارک تیس مبارک مبار مبارک تیش مار مبار عید مبارک تیس مبارک مبارک بار مبارک تیش مار مبارک عید مبارک, فید, مبارک, مبارک فید